یہ آئے پہلے بھی آئی تھی فن تم اور اگر تم فسل گئے زلہ کسی آدمی کا پسل جانا اپنے مقام سے ہٹ جانا زلات آئی تھی نا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کیا ہے فضلہ ہم شیتان شیطان نے ان دونوں کو اپنے مقام سے پسلا دیا اور زلات جو ہیں وہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام سے بھی ہو سکتی ہیں ف اور اگر تم پھسل گئے منبادی اس کے بعد کہ ماجا اتکم الوینات تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے فالمو یاد رکھو ان اللہ کہ اللہ تعالی عزیزن غالب ہے حکیم بڑی حکمت والا ان واضح دلائل کے بعد اپنی جگہ سے پھسلنا نہیں ان واضح دلائل کے بعد جم جاؤ ڈٹ جاؤ اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور یہ دلائل ہم نے بہت واضح طور پر دیئے ہیں یاد رکھو اللہ بڑا غالب ہے یعنی اگر تم پھس لو گے تو وہ تمہیں واپس بھی لا سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہارے علاوہ کسی اور سے کام لے لے یہ قرآن نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے اور اللہ کا اعلی نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے ان تول لو اور اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے یس قومن غائر ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے ثم لا امسال کم اور پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے اور یہ خدا کی بات ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اب ہمارا خون بالکل منجمد ہو گیا ہے اور یہ خون پرانا ہو گیا ہے اللہ نے پھر ایک نئی قوم کو پیدا کر دیا ہم اس بات کی تشریح اس موقع پہ کر نہیں سکتے کیونکہ آگے چلنا ہے پڑھنا ہے ہم نے لیکن میں آپ کو مختصراً بہت اختصار سے بتاتا ہوں جب ان عربوں نے غداری کی نا اسلام سے اور جب یہ عرب پیچھے ہٹے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اللہ نے یورپ کے اقوام میں سے اسپین کو چن لیا اور یہاں سے نیا خون مسلمانوں کو مل گیا عربوں نے جب دین میں فساد ڈال دیا تو اللہ نے ان کو ہٹایا اور سمرکند اور بخارا سے خدا نے ایک قوم کو اٹھایا انہیں اسلام دے دیا امام بخاری رحمت اللہ رے کہاں کے تھے بخارا کے اور بخارا اربوں کا علاقہ نہیں تھا اب تک سمر ہے یہ چھ ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں بخارا انہی میں شامل امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایران کے تھے ابن ماجہ قذوین کے تھے اور قذوین اب تک ایران میں ایک قصبہ ہے ہم نے دیکھا ابو داود جن کی حدیث کی کتاب ہے یہ سجستان کے تھے اسی طرح امام نسائی رحمت اللہ علیہ بھی نساء ایک جگہ تھی اور وہ اجمو اجمیوں میں تھی اربوں کی جگہ نہیں تھی وہ اس قوم کے تھے جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کابل کے تھے یا سندھ کے تھے یا ایران کے تھے تینوں جگہ کی آرا ملتی ہیں اور ظاہر ہے کہ کابل ہو یا سندھ ہو یا ایران ہو یہ عرب نہیں جب عرب پیچھے ہٹے اللہ نے ایک اور قوم کو لیا اللہ نے کہا ان سے کام لے لیں گے جب ان کا خون خراب ہوا ہے اور ان پر زوف تاری ہوا ہے تو اللہ نے تاتاریوں کو اٹھا دیا تاتاری تاری آ اور تاتاری ایسی قوم تھی کہ مسلمان ہوئے اور پورے آدم اسلام کو انہوں نے سنبھال لی ہے یا یا یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان سنم خانے سے یہ اقبال نے کہا جب تاطاروں میں زوف آیا اور انہوں نے کام کرنا خدا کا چھوڑ دیا عرب نے بالکل اللہ نے اس تاطاری قوم کو ہٹا کے ترکوں کو لے آئے اور ترکوں کی خلافت چلتی رہی ہے اور اب المیا یہ ہے کہ پچھلے کوئی دو سو سال سے کوئی بھی قوم ایز ا نیشن پوری قوم دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار افراد اسلام میں داخل نہیں ہوئی اور اسلام کو نئے خون کی ضرورت ہے ہم سب کے خون اب پرانے ہو گئے جس دن بھی اسلام میں کوئی بھی غیر مسلم قوم داخل ہو گئی نا تو یہ اسلام نئے سرے سے اٹھ پڑے گا اس میں ترقی آ جائے گی اب بھی آپ دیکھیے یہ جو گورے مختلف لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو جاتا اس لیے کہ اسلام انہیں وراثت میں نہیں ملا ان لوگوں کی ذاتی تحقیق ہے بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد انہیں ایک دین ملا ہے ان کے دل میں اطمینان ہوا ہے تو جو کرنے کے کام ہیں کسی طرح ان اس قوم پہ محنت کرے کسی طرح ان کافروں تک خدا کا دین اصل صورت میں پہنچے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دین سے دور رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسب خالد رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ خالد تم جیسا عقل مند آدمی اور اسلام قبول نہ کرے مجھے بڑا تعجب ہوا یہ ارشاد فرمایا تھا اسلام صحیح صورت میں آئے اور ان لوگوں کے سامنے اور جس دن بھی کوئی قوم مسلمان ہو گئی اس دن اللہ ان سے کام لے لے گا اللہ نے کہا یستبدل قومن غیرکم ہم تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے سملا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم بہک گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس یہ واضح دلائل آ گئے فالم ان اللہ عزیز یاد رکھو اللہ بڑی قدرت والا ہے طاقت والا ہے کوئی اور قوم لے آئے گا حکیم اور بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے